اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا ساوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا اپن قسم آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتی ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے